الام اللہ العظیم رب ع صدی ویسٹ ریلی دوستو دوستوں پاس میں مختلف طرز کے خطابات ہیں بعض کہہ کر خطاب کیا گیا ہے بعض واقع اللہ نامن کا کر خطاب کیا گیا ہے اور فرشتہ جو اعمال ہیں تو مختلف قسم کے اعمال کو حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو سراپا رحم شفقت اور انسان کی بلائی اور بہتری کے لیے ہے اس لیے دنیا کے عام قاعدوں کی طرح بیان کر کے بنان کی ہوئی ہیں کچھ دنوں ٹیلیویژن پر ایسے آنے لگ جا کہ حکم کو بیان کیا جا رہا ہے ساتھ بیان گیا جا رہا ہے ساتھ سجاوٹ گیا ہے تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایسا پروگرام آتا ہے ہم تو اللہ کے فضل سے نہ گھر میں رکھیں سر <تصفح> میں نے کہا کہ کسی کی سابش معلوم ہوتی ہے تاکہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پیش کریں تو اس سے سختی کا اور دہشت کا تاثر پیدا ہو تو یہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بڑی وہ بڑے طریقے سے اس بار لوگ تکنیک کہتے ہیں بڑی ترتیب سے اور طریقے سے مخالفت کیا کرتے ہیں تو خیر ان سے نے کہا کہ کوئی ایسا مخالف آدمی نظر آ رہا ہے کہ جو تعلیمات قرآن سے دہشت اور وحشت پیدا کرنا چاہتا ہے نہ تو پرانے پاک ایسا سوب ہے کہ جہاں جہنم کو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان ابھی ختم ہوتا نہیں ہے کہ جنم کا بیان شروع کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ پشاور کے جو سائکیٹرسٹ ہیں دماغی امراض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اس میں گڑبڑ ہے اس یہ ساتھ کوئی چیز ٹکا رہی آپ ٹھیک ہو گئے خیر وہ یہ دماغی امراض کے ڈاکٹر صاحبان کا علاج کرتے ہیں چونکہ ٹینک کی کفار کے ہاتھ میں ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو کفار کا تعذیب جدا ثقافت جدا طرز زندگی جدا لہذا ان کے یہاں مسائل پیدا ہونے کی وجوہات بھی جدا ہیں اور مسائل کے حل کی تقسیل بھی جدا ہیں ان چیزوں کا تعذیب و ثقافت اور دین و مذہب کے ساتھ گہرے پر لکھا کرتے ہیں تو وہ اسی ترکیب کو یہاں بھی لوگوں کو کہیں جی وہ لڑکا بیمار ہو گیا ہے تو کہیں کہ لڑکی کے ساتھ الکار بنا دو تاکہ اس کا دل لگ جائے ہاں جی اور اس طرح کی قسم قسم کی گندی ترتیبیں بتائیں لوگوں کو اس طرح کے بیان میں واضح طور بیان کرنا چاہیے لیکن وہ ساگر ساتھ اس کا رکھتا ہے وہ اس کے سیڑھی بنا کر باقی لوگوں کو باہر مالک کو بھیجنے تو خیر اب یہ جب جنہوں نے باتیں شروع کی ہاں اور گندگیاں لوگوں کو بتانی شروع کی ان کے ٹینشن کو دور ہونے کے لیے گندے مال اور گندگیاں خزریات تو اس کی رپورٹ ہمارے پاس آنے لگی اطلاع ساتھی دیتے رہے کہ افلاح سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے تو اب ہر بات جو کہ دین و مذہب کو نقصان پہنچا رہی ہو اس پر ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے جسے آپ کی دکان میں ہیں نوٹس لینا ہوتا ہے میں انگری لمل کر دیا ہر بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو کیسے ترسیم کو عام کر لیں گے کیونکہ معاشرے میں بھی پھیلا دیں گے کیا ہم نے آجا ہی تھی کہ آپ کی اس بات کا ہم نے ہمارے دھیان میں آ گئی ہے تو ڈرنا تو ان ہوتا ہے کیونکہ معاشرے میں ابھی اب اللہ کا فرق ہے سر کی نہیں ہماری ہے ان کا کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ انہوں نے مخالفت کی کہ تمہارے پیسے کیا ہم نہیں کی کہ ہماری محبوب چیز ہے کہ دراصل وہی دنیا دار کا خدا ہے تم پر سرد پڑے گی تو پھر کیا ہوگا اور ایب ان کو پتہ چلا کہ تین دار لوگوں کو جو ہم نے یہ گندگی گندی ترسیلیں بتائی ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں ماری مقبول ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ کہ بیٹھ چکے کہیں کہ کیا بتا رہے ہیں پھر جو سمجھدار اور سنجیدہ تھے ان کا معاشرے اپنے ماشتے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گندی میں جو یورپ میں دوران تربیت اور فیننگ ہمیں سکھائی جاتی ہیں وہ اس ماشتے کے لیے تو مفید نہیں ہے تو یہاں والا نے دیندار لوگوں کو علاج معاوضہ دینے کے بعد یہ بات کہنی شروع کر دی کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضلع تھے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو یہ تھے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو آج مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی مولانا ان کے درجار کو بند فرمائے تو ہمارے ایک یہاں کے انجینئر تھے جگہ یونیورسٹی کے ان کو وہ علاج کیے گئے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں کو بے, میرے بارے میں کہا کہ وہاں جا کر بیٹھا کرو تو آنا جانا شروع کیا ان میں کچھ پانچ چھ مہینے آتے جاتے رہے تو انہوں نے پھر جا کر اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آدھا علاج میرا تیرے پاس ہوا ہے اور آدھا علاج اس کے پاس ہوا ہے خیر وہ ایک دن آیا تو اس نے کہا جی کہ مجھ سے بھی صحیح بات کہی کہ آدھا مجھے فائدہ ہمارے پاس آنے سے ہوا میں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی چلا کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوا آنے میں ہمیں نہیں بتا دیں آپ کو کیسے فائدہ ہوا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ غلط نظریات عقائد اور ترتیبیں ہم برت رہے تھے ہمارے ذہن میں تھیں وہ ہمارے لیے مسائل اور مشکلات ادا کر رہی تھیں ہماری سوچ پر بہت ڈال رہی تھی جب صحیح تعلیمات ہم نے یا سمجھی اختیار کیا ان کو برتنا شروع کر دیا تو ہمارے وہ مسائل دور ہو گئے اور وجہ سے سوچ پر بہت جاتا تھا جسے آپ لوگ اس کا کہتے ہیں وہ ہٹ گیا جی کیا جی, جی؟, جی؟ اصلوب اصلوب کیا بات دو جنت جی؟ جنت کی بات آ جاتی ہے جب دوزخ کا دستر آ جائے تھوڑا جنت کی بات آ جاتی ہے اچھا مریض جو ہے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی جمع تقریب سنی اور اس سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں اگر گیا اپنے معالج کے پاس گیا تمہاری عمر کے معالج کے پاس سائیکریٹرس کے پاس اسے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہاں سے بیٹھ کے طبیعت خراب ہوئی ہے لیکن اس سے میں نے مشورہ لیا اس سے میں نے علاج لیا تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں تو میں نے کہا کسل میں وہ اس جمعے کے بیان میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے بیان کو جہنم کے بیان پر ختم کر دیا تھا اور قرآن سلوک کے خلاف بیان ہو گیا تھا وہ جس بار جنم کا بیان مکمل ہوا تھا تو اس کے ساتھ فوراً جنت کا, ہو کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا تو یہ مجھ سے کوتاحی ہو گئی تھی لہذا وہ بلکہ وہ بیان میں اسلوب غلط ہونے کی کوتائی تھی جو مجھ سے ہوئی کہ اس کے نتیجے،, نتیجے میں آپ کو تکلیف ہو گئی تو خیر اس کا اپنا اسلوب ہے کہ جنم کے تذکرے کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ کرتا ہے اور یہاں طور پر لوگ یہ جو لوگ اپنے طور پر تفصیل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا بغیر استاد کے یا بغیر کسی رہنمائی کے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ مجید کے مضامین مرابق نہیں ہیں بس ہے ایک بات ہے تو دوسری بات آ گئی اور بات آ گئی دوسری بات آ گئی رب اس کا اتنا گہرا اور دانشورانہ ہے کہ اس کے جن ہندو کو رب کا پتہ چلتا ہے تو انسان ککر چکر کھا کھا کر چھاپت ہوتی ہے رب میں اتنی رہنمائی خوشنوائی اور اتنی دانشمائی ہے لیکن وہ رب جو ہے وہ محنت مجاہدہ کرنے کے بعد کے علوم کو میں گہری نظر آنے کے بعد پھر سمجھ آتا ہے جمعے کو جو میں نے کی تھی تو اس میں ایک مفتی صاحب آ کر بیٹھے ہوئے جیسے رب کا میں نے ایک مختص کیا تو مجھے خیال تھا کہ آج فراق بیٹھا ہوا ہے جو قدر درد جانتا ہے کہ اس کو مزہ آئے گا انگر باقی آنے ہیں تو بےچارے سن کر رک جائیں گے کہ کہا یا کیا نہ کہا چلے آپ کو وہ رب کر جگہ گا آپ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کا دوبارہ فکر کر کے صبر کی اہمیت کو جتایا گیا پھر جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے برقانہ کہ شہید کی بات آ گئی اس کو کیا بتائیے تو صبر کی قسمیں جانے کی تو صبر کی چار قسمیں گناہوں کو سے بچتے ہوئے بچتے ہوئے تکالیف آتی ہیں ان کو برداش شرق ہے گناوں سے بچنا نیکی کو اختیار کرتے ہوئے تکالیف آتی ہیں ان کو, کو برداشت کرتے ہوئے لڑکی کو اختیار کرنا بیماریاں تکلیفیں نامافک آلات لوگوں کی مخالفتیں اور یہ ساری ان کو برداشت کرنا اور چوتھی قسم صبر کیسبا وصال, اور صبر کرنے والے دوران جنگ ارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دوران جنگ کا صبر کیا ہے کہ آدمی ہاتھ کو ہاتھ در بیٹھا ہے لوگ مار رہے ہیں کہ دوران جنگ کا صبر یہ نہیں دوران جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے صبر کی گوائے سب سے اونچی قسم جو ہوئی وہ جم کر لڑنا ہے جس نے صبر کے سب سے اونچے مقام کو اختیار کر کے اس کو حاصل کیا اس کو بردانہ کروں گا صبر کے ساتھ کیسا لگتا ہے غلط کے مضامین کو کھول کر بے نہیں کیا تھا. یہ ایک وہ ہے میدان ہے وہ علوم کا اور گہرائی کا اور روشنی کا جو کھلتا ہے اور کھلتا ہے تب ہے جب آدمی سال آ سال اس میں کام کرتا ہے اور پھر یہ ایک جار مزے کی چیز ہے یہ آپ لوگوں کو مزہ آتا ہوگا یہ جی اچھی چیزیں کھانے کا چھوٹی عمر والوں کو کا بڑی ذرا ان کو شادیوں کا مزہ رہا ہوگا اور بڑی عمر والے ان کو ہزار کا گاڑیوں میں بیٹھنے کا اور جو جی ہے نمبر بننے کا اس کا مزہ آتا ہوگا اس طرح علم کو ان چیزوں کا مزہ آتا ہے سارا سا مزہ آتا ہے اہل علم کو کہ کھانا پینا بھول جائیں اس کے لیے اور ساری چیزیں بھول جائیں تو مضمون جو شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو ایک بڑی عجیب و غریب کتاب ہے جس عمل کی دعوت دی جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اللہ تبارک جو ہے شکر سے طریقہ بتاتے ہیں یہ آج کل ریسرچ کا بڑا دور ہے نا. لوگ ایم سیل کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا جی؟ تو یہ جو ٹریننگ دینے والے ہوتے ہیں نا پوسٹ گریجویٹ لوگوں کو سمندر نکلے کی بات پتہ ہوتی ہے لیکن ہم جو ریسرچ کرنے والے کو طالب علم کو کہتے ہیں کہ تھوڑا دن دکھے کھائے جیسا سر سارے تھوڑا دن دکھے کھائے محنت کرے کا دماغ کھلے اس کی نظر میں گہرائی پیدا ہو پھر جو آدمی دیکھتا کہ اس نے اپنی کوشش کر لی اور باجود کوشش کا نہیں پہنچا تو اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے پھر دنیا والوں کی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو شب کا سرحمت ہے تو اس لیے آرام کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے انتاغ میں آیتوں کا پورا ایک سلسلہ ہے جس میں کہ تخوا کے حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے میں آفظ احمد صاحب کو کہا تھا کہ وہ ساری آیتیں لکھ کر مجھے دے دے آپ نے کتنی عادت لکھ کر دیتی جی جس میں تخلاق حاصل کرنے کی دعوت ہے جی؟ پچاس کے قریب تو تھیں زیادہ تھیں پچاس سے پچاس کے قریب تھی میں مختلف جگہ پاؤ یا اللہ حق تک یا مرتقو ماتا طرح جگہ جگہ آئے تھے اطق اللہ کی تخبہ حاصل کرنے کی جو آیتیں ہیں وہ پورا ہے کہ خاصی تعداد ہے ان کر خطاب ہوا ہے یا کر خطاب ہوا ہے رام انو میں سے ارتق اللہ جو ہے یہ اگل بدل جائے عام لوگوں کو دعوت ہے پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کیسے وہ یہاں مسلمانوں کے لیے پھر اطلاع والا جو مضامین ہیں تو پھر یہ خاص لوگوں کو خاص احتیاطیں حاصل کرنے کے لیے اور خاص کمال والی زندگی جو ہے لینے کے لیے دعوت دی گئی ہے اس میں تخوا کا مقام جو ہے وہ خاص ہے سخوا کے مقام پر پہنچ جائے چلنے والا راہ چلنے والا تو سخبہ کے اندر مزید باریکیاں ہیں جی گڑھ اکثر ہو گئی سترہ گلڈر پھر اس میں آگے مزید تک کیا باری کو مدد ہوتا ہے کہ بیس تک پہنچ جائے تو آگے کس کے لیے پھر بھی خاص آگ دوں گے کا انتخاب ہے جیسے ان باتوں کو دیکھتے ہیں نہیں چلو. کہ یہ ایک باتوں کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد انتخاب ہوتا ہے تو ایک گروہ الیمین ہے اور ایک جو ہے تو یہ بکر ابین ہے زمین ہے جیسا سوال تو اللہ بھال اصحاب الیمین ہے ساول زمین عام وہ آدمی جو کہ فرائل کو پورا کریں اور حرام سے بچیں حرام اور مکرو تحریمی اس کا بچنا ضروری ہوتا ہے اور خدائے وجائے واجبات حسن سے موقع اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیا ساول زمین ہو گئی عام محکم صالحین لوگوں میں بنندبین بنندبین و من و شادی و سالہین چار گو جانو صالحین صالحین جی ہوں جو فرال باز باس ان کے کو پورا کرتے ہیں حرام مسو تحریمی سے بچتے ہیں یہ سالہ شادا ڈاکٹر صاحب صاحب سوادا سے کیوں کہتے ہیں سودا کی کیا تصویر ہے ایک اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو شہید کہا گیا ہے اور شادا اولیاء اللہ کے ایک گروہ ہے جن کا مشاہدہ صدیقین کتنا نہیں ہے صدیقین سے کم مشاہدہ ہے مرے ہوئے بھی شوادا ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے گروہ جن کا مشاہدہ صدیقین جیسا نہیں ہے سارے پروگرام میں دلکھا مسیح شفی سات کی دوا میں اور بحث کے بعد جس بات کی سا عام صالحین جو اور صفائی ہوتی ہے کہ وہ شہداء کے درجہ میں سے جاتے ہیں پھر صدیقین صدیقین کے درجہ ہے جن کا بات مکمل صاحب اللہ کے ساتھ مکمل وابستہ کی یقین کا عمل اس ترین کا گروہ ہے تو تقوا کے بعد سالہن سے شروع ہو جاتا ہے سالہن سے تکوا کی شروع ہو جاتا ہے اور آپ تو سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو عام سے سات لوگ لوگوں میں سے ہیں اسی میں ساتھ سے کام کرتا ہوں کہ میم اگر آپ کو کوئی خبر سناؤں تو اس پر بغیر تحقیق کے عمل نہ کیا کرو اگر بہت زیادہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یاد ہے لبی نام تم فاسک میں تو بہن یا ایمان ہو گیا تمہارے پاس فاسق آدمی کو خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو کیونکہ بغیر تحقیق کے اللہ تم نے اس پر عمل کر لیا اسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر جو ہے تو بڑے تمہیں نظام ہوگی بڑے پریشان ہو گئے تم تربیت کے لحاظ سے ہم لوگ بھی فارقین کے گروہ نہیں ہی ہیں جی. باتوں بیتبار کرنا مشکل ہوتا ہے اور سال ہو جائیں اس کے بعد ترقی ماری سادہ تین سدھے تین میں جو ہے تو اور باریکیاں ہیں اور اگر مولانا ذکری رحمتہ اللہ علیہ جب اجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اب وہ مجرد ہو گئے آپ مجرد ہو گئے تو نیلا مدی صاحب کے لوگوں سے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو وعدہ میں شادی نہیں ہوئی مجرد اس کی شادی نہیں ہوئی مجرد ہے یہ اولیاء اللہ صدیقین کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے کہ جب آپ صاحب سے کسی کا نہیں رہتا ہے بات ہے اللہ, اللہ, اللہ کا ہو جاتا ہے میں اس کا توجہ اب کسی کے ساتھ نہیں رہتا اور واقعی یہ جو مجرد ہوتے ہیں ان کا دردبہ اور اللہ کا تعلق یہ سارے بلند رکھ لیے ساتھ اور مسئلہ کا مکم کرم بدنے منور میں دیکھا نا کہ کوئی سعودی عرب انتظار نہیں بول سکتا اور کوئی مخالف کوئی مخالفت کرنے والا اگر میں ان کا پریشان نہیں کر سکتا اللہ کا تعلق ہوتا ہے کپڑے دھلائے دھونے کے بعد اسپی کر کے لے کر آئے پہننے کے لیے جی ان کو مروڑا مروڑا مروڑا ساری استعمال ختم کیا جی تو نکاح میرے پہننے کے قابل ہوئے جی اور آپ لوگ ہر کام کرتے لوگ کیا کہیں گے جی لوگ کیا سمجھیں گے جی ہاں جی سالک بس ہوا جی ہم کہتے ہیں تو اللہ سوچ دیں گے بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا سوچ دیں گے بات نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جی کہ لوگ بلا سے کہتے رہے ہیں جو کہیں سو کہیں مخلوط ہے کہ متأثر خاتون علوم کسی سے متاثر ہی نہیں ہوتا کسی کی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ نہیں خیر والدا صاحب نے ہمایا کہ یہ سبحان اللہ کہ یہ آخری دن جو یہ رمی کرنی ہوتی ہے نا حج کی تو اللہ تو کی کے مت کے ادین کا مزاج پتہ چلتا ہے حج میں کہ اٹھانوے ننانوے فیصد جو ہے تو جالت کا عوال ہے کہ جو ہم جا کر حج میں عدم مچاتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ جو رمی جماعت کے باقی شاید عام لوگ شیطانوں کو مارنا کہتے ہیں یہ جو ہر بانگ ہنگامہ ہو جاتا ہے نا اور تکلیف ہو جاتی ہے یہ مسائل کو نہ جاننے کی وجہ تو آخری دن رمی کا تھا تو آخری دن میں وہ لوگ دس بجے شروع ہو جاتے ہیں بالم اٹھو جاؤ رمی کرو اٹھو جاؤ رمی کرو, کرو اور وہ کیا ہے ایک وقت سے پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے آج خراب ہوتے اس کو ہمیں کیا ہے تو بیٹھ بگڑیوں کو رہا ہے آدمی آئے ہیں کیسے لے لیے ہم صاحب کو میںہ بج گئے بکتوال کے بعد شروع ہوتا ہے گوال کبھی ہے تو وہ بارہ دس ہے پندرہ بیس پچیس منٹ اس رہتا ہے خیر وہ گزر گیا وہ پھر آتے آو گی اٹھو گی نکلو گی نکلو گی ہم خالی کرتے ہیں ہم کھا رہیں گے صاحب کو میں کھانا نے کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد جو تم نے مایا والے من کے پڑھنے کے رہا ہے بک ختم رہا ہے چائے پیار لواس آدمی نے کہا ایسا کہا کہ میں آپ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے میں خیموں کو گرا رہا ہوں خیر ان کو طریقہ درست نے کہا کہ آپ اس سرحد سے گرانا شروع کر دیں یا ہمارے پاس آپ آ گئے اور ہماری جگہ گرانے لگے ہم اٹھ جائیں گے کیوں کہ کی شان کو کسی آدمی کے ساتھ رد عمل کرنا ہے اس کو اگر گانٹنا یا یہ تاثر کرنا کہ میرے ساتھ آدمی کا گروہ ہے یہ کبھی نہیں کر سکتا آپ نے جتانا کبھی اللہ والا یہ رحمان بابا کا شہر ہے نا کہ جی جی مل نبی رحمانا اللہ کا رحمان بابا کا شہر ہے نا کہ اگر اللہ تیرے ساتھ ساتھی نہیں ہے تیرا تو فوج میں تیرے ساتھ اگر ہاں سو تنہائی تنہائی طریقہ ہوتا ہے بولے سامنے اللہ علوم کے ترمی سے کہا کہ آپ ادھر سے گرن شروع کر دیں پھر آپ جب یہاں آ گئے تو ہم بھی اٹھ جائیں گے تو ساتھ سمجھا کہ کی بات صحیح بات کر رہے ہیں اگر سب کو نکال کر گرہن ضروری نہیں میں تو سے شروع کرتا ہوں پھر بایا میں آپ پھر ہو جائے گا جی اب وہ جب عصر کی نماز میں پڑھی نے کہا آپ جاؤ خیرات جو جا کر دیکھا تو اتنا سکون ہے اتنا اطمینان ہے اعظم اللہ لکریہ صاحب سے مارے اعظم صاحب اور علماء عالمی سطح کے لیا اللہ اتنا سکون کہ یہ یہ ان کا وقت حج کا اور جو صبح اور بم ہو رہا تھا تو ہمارا وقت تھا وہ ہم لوگوں کے لیے تھا جیسے ہماری شخصیت جیسے ہمارا مزاج جیسے ہمارا باطن ویسے ہمارے لیے آلاتی جو ہوں گے یہ دو میں جیسے جہاں کی گل یا دیکھا کرتے میں نے کہار وہاں پر بھی ہو تو عجیب معصوص جیسا ان اگر کی کامل شخصیات ہیں جیسا ان کا اللہ کا تعلق ہے ایسے ہی کے لیے آسانیاں ہیں سہولتیں ہیں سکون ہیں اپرات کے آلات ہیں مضمون کس چیز پر زیادہ ہے دھیان کیا جائے ہاں وہ ضرورت ہونے کی والی بات ہے تو جی کے بات ہے تو صالحین سے گزر کر سواد کی منگل سے آگے ہو کر سدین کے, کے درجے میں آنا اور سیکین کے درجے میں پھر آگے مزید مندر ہیں پھر وہ جو ہے یہ سوفیا کے اسلام ہے دو باتیں ایک خیر اللہ ایک خیر فللہ اللہ تعالی تک منزل تو یہ سیدھے کھاد ہے پھر سیر فلّہ جائے پھر وہ لامحدود ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نامحدود ہوئی تو سیر فلّہ بھی لامحدود ہوگی تو وہ پھر سب سے رچی کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر ہار اس کے بعد آدمی اپنے ذرا اپنی حیثیت اپنے ہے اور اپنی کوشش کے پکڑ رہے ہیں ایک ایسی منزل ہے کہ اس کو پھر اس کا پار ہونا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ محدود ہوئی تو یہ منزل اور یہ سیر بھی یہاں محدود ہو تو یہ جہاز میں نے پڑھی تھی یاد الق اللہ و خون صادقین اس میں قرآن نے مطالبہ کیا دعوت دی اے ایمان والوں تخوا حاصل کرو جی ٹھیک ہے جی تخوا کیسے حاصل ہوگا جی اس کا طریقہ میں بتا دیں ہمارے لیے آسانی ہو تو خون عما صادقین اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو خدار تبلیغ کا ساتواں باب ہے اس بس بعض مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے تشریح لکھی کہ اس سے بڑا مشاعر صوفیہ ہیں جب آسا لکھو جبال کی چوکٹ پر پہنچ جاتا ہے جب آدمی چوکٹ کے خود میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو یہ بات کہنی ضروری یہ تھی یہ تنہیز دی اس کے بعد یہ بات یہی تھی پوری ماسک یقین کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کہ سچوں سے مراد ہے عام اہل علم نہیں ہیں عام دورے ادیس دورائے تفسیر کیے ہوئے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کاملین کے پاس رہ کر ان عقائد کو اپنے باطن میں حاصل کیا اور ان کے عمل میں آئے ایک آج میں دکان پر گیا تو دکاندار نے کہا کہ یہ جی میں جی فلانے قسم کی جی مین دی ہے جی فلانے علاقے میں پیدا ہونے والی جو جی بہت زیادہ رنگ پیدا کرنے والی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے تو سرخ کرتی ہے چیزوں کو اور ذرا اگر لگا کر گاڑی کے بالوں پر اور اس پر کپڑا باندھا جائے اور پھر خشک ہو تو خاص شاہی بھی پیدا کرنا اس نے کہا کہ شروع کرتی ہے اور ساتھ کالا رنگ دیا سکتا ہے تو ڈاکٹر فرید صاحب نے جی بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہمارے بڑا پیک کو علاج ہو گیا جی چلو جی تو میں لے کر آ گئے جی انہوں نے ساری جو تھی وہ اپنے اوپر ڈال کر ڈاڑی ماشاء ماشاءاللہ ویسی سفید کی سفید یاد رہے آدمی نے کیسے جھوٹ بولا جی پھر اس کے بعد گئے جی وہ نے جی ہے تو اس کو پیستے ہیں پیسنے کے بعد سر پانی میں ڈال کر گئے تو کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے پھر کے پیسا جی انہوں نے اس کو پیسنے کے بعد جو لگائی تو وہ زردی مار سرخی آئے گی ہلکا رنگ آیا گندار کے بعد مجھے کیا ہے وہ سرخ ہوتا ہے بیچ دیتے آپ پھر دوسرے آدمی کو جی کون تجربہ کار آدمی پہلے سے سمل کو کرتا ہے اس کے بعد گیا جی اور نگاہ پانی میں ڈالنے کے بعد گھنٹہ کر کرنا ہوتا ہے جی ہو نا پھر رنگ سے جو ہے تو سیل ہے اس کی ان کو توڑتا ہے مالک کو توڑتی ہے انہیں خمیرہ جب ہوتا ہے دیہات کے لوگ ہیں کچھ میں گانا میں رہنے والے مٹی کو خمیرہ کرتے تھے پھر لپائی کرتے تھے پھر بڑی پکی پک آتی تھی دنیا کے بعد خمیرہ ہوتی ہے پھر جو انہوں نے لگائی تو وہ رنگ سرکھایا جی پھر میں دیکھا ایک آدمی کو سرخ اس اس گیا اس میں کالا رنگ لیا آ رہا ہے نے کہا جی آس کرنا لگائیے کالا رنگ نے کہا وہ تو لگانے کے بعد اس پر کپڑا خوب کر کے باندھ کر چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ کافی دیر کا پانی ہی اندر رہے اور آستہ آستہ خشک ہو یہ ٹھیک کہتا ہے کہ ترائی کرتے جاؤ اسی بڑکی سات دن کا کمر کم کر میں لگا کہا اچھا تو تو پہلا علم دکاندار نے جو تھا کہا تھا یہ مدرسے والوں کا دورہ کرا کے دورہ عزیز دورا تفصیل کراک ہے سارے خود تاثیل کر دیتے آدمی انگلینڈ کا لطیفہ ہے نا کہ ایک انگلینڈ میں مسجدیں بن رہی ہیں تین سہ لیا تو اماموں کی ضرورت تھی ایک مفتی صاحب ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک علاقے امام ضرورت, امام کے آدمی آئے کہ ہمیں امام ضرور امام چاہیے مفتی صاحب کا جان رہا کہاں سے نہ امام کوئی آدمی نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھا بادشاہ شبل صورت والا گیا اس نے کہا کہ ہو گیا تو انا تھا کیا نام بتایا کہ میرا نام دروف رہے گا ان لوگوں سے کہا ماشاءاللہ مولا دروس صاحب آ یہ آپ کے نام کے ساتھ بیجیں گے ان کو مفتی صاحب کے کہا مسئلہ صاحب نے بولانا مولانا نہیں ہوں میں تو سیدھا لگا کر آیا ہوں زندگی کی توقع اب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے جاؤ سلاقے میں تمہیں کر دیا کو صاحب ایسی کی ان کے ساتھ ایک تھی کہ اس انگلینڈ میں بھی دشمنوں نے جو ہے تو چپکلا شروع کرا دی ہے تو دیوبند بردی کا جھگڑا وہاں بھی شروع کرایا تو وہاں لوگوں کو دو بنے ہوئے تھے تو, تو بردی اپنے امام لائے ہوئے تھے دیوبندی نے کہا ہمارا ہمارا بھی امام آنا چاہیے ہاں جی؟ چپکلا تو کرنی ہے تو ہاں جی؟ کی لڑائی نہ کی کھیت کے پانی کی لڑائی نہ کی تو بدلوی نے کی لڑائی کر لیا ہے ہاں خیر جی تو وہ اس کو جب لے گئے دیکھا دوسرے کو دیکھا اس کو اندازہ وہ بھی کوئی عالم نہیں ہے خیر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مودی صاحب کے ساتھ تمہارے مودی صاحب کی بات کریں گے ٹھیک ہے جی جب دونوں سال لائے گئے تو روی صاحب سے آپ کیا پڑھیں گے اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں جب اسے تو اس کو پتا تھا کہ ضلع تحصیل سے بڑا ہوتا ہے تو اس کچھ نہیں کہا بس خطرناک آدمی ہے جنا پات کرنے والے کرے گا تو میدان چھوڑ گیا سارے وہ تحصیل ہو گیا ڈاکٹر جی. صاحبان کو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تم فارغ کو تاسیل ہو گئے ہم سے نکلتے ہو تو تمہیں انجیکشن لگانا تک نہیں آتا ہوتا تو پھر تمہیں ایک املی مشق کا سال گزارتے ہو آپ جاپ کو کہتے ہیں جی. مجھے پڑا تھا وہ عمل کے لیے کیا ہے پھر کی سمجھ آتی ہے بات مل مدریس روز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مدرسے والے یہ رنگ فروش ہیں اور سوفیا رنگ ریز رنگ چڑھاتے ہیں پھر جب رنگ چڑھتا ہے تب شخصیت بنتی ہے اس نے ایک مثال لکھی ہے میں نے شاید نظروں سے گزری ہوں جی. کہ ہم گئے جی کسی کے ہاں گئے جی کھانا پکا ہوتا کھایا جی وہ بڑا ذائقہ ترشی اس میں ایک خاص حد تک ہے جی جماعت ہے خاص حد تک ہے جی اور ساری چیزوں کو ایسے احتجاج کے ساتھ ڈالا ہوا ہے ہر چیز کا جو ہے تو علادہ مزہ بھی محسوس کر رہا ہے جنوبی افریقہ میں ہی تھے تو امام صاحب جو تھے ہندوستان والے تھے سب نماز پڑھی ہمیں شاہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے سلام پھیرا پیچھے جو مڑا ہے تم نے چائے چالی ہمارے آگے رکھ دی چائے ہماری پی کر جاؤ گے چائے پیغان ملانا صاحب یہ تو آپ نے اس میں کوئی کا جدا تھا تو شاید آپ نے اس میں دارچینی ڈالی ہوئی تھی دارچینی کا تھا ہے کہ سردی میں گرمی کا اثر پیدا کرتی ہے تم نے کہا نہیں تھی اس میں ہم نے گائیفل ڈالی ہوئی تو باقی ساتھ نے کہا ڈائفل کیا چیز ہوتی ہے جی؟ اے کوئی جڑی بوٹی قسم کی چیزیں پاکستان میں پلاؤ میں سالے میں بعضوں کا ہوتا ہے ڈائفل ہوتے کا ذائقہ پیدا کیا وہ چائے مجھے تو کھایا بڑا مزہ آیا جی آدمی کو تو اس کے بعد نے کہا یہ کیسے پکتا ہے کہ ٹماٹر پیاز گھی جی, مسالہ جی؟ لونگ الائچی اور فلانی فلانی چیزیں جی وہ سب لے کر آ گیا آدمی اب بیٹھا ہوا ہے جی تو یہ تو سارا اس کا آپ نے مواد حاصل کیا ہے آپ تو مائر آدمی آ کر بیٹھے گا اس کو پکائے گا ایک دفعہ یہ واقعہ ایسا نا اس کا ستاخر تھا واقعہ ہے کہ ہماری چلے میں تو ہوئی ہوئی ہے اس زمانے میں مشرقی پاکستان والے لوگ بھی آتے تھے تو خیر وہ یہ ہمارے ساتھ سے انسار مشرقی پاکستان والے تھے تو کھانا پکانے میں مشرقی پاکستان والے کو ایک مجھے ہم دو کو مقرر کیا جائے اور پیاز نکال کر میں نے رکھا ٹماٹر رکھے دال لکھی اب میں کہہ رہا ہوں کہ گھی جی میں پیاز ڈالتے ہوں کہتے, ہیں کہتے ہیں کہ نہیں پیاز نہیں ڈالو دال ڈالو آپ جائے تو اور میں ایسے پکا تو کہتے ہیں ایسے, ہی ایسے پکا دو اب آدمی کا پورا مضبوط بڑا اور اس کے پاس آئے ایسے کیڑی قسم کی چھری بھی تھی تو میں نے پوچھا خیال گی وہاں تو ان کو سکاٹا کریں گے پھر کیا کریں گے تو مچھلی کی چھری اور بولا جو جی خاصہ اور میں بس کے ساتھ سکر بات کروں اور <laughs> خیال نے کہا کہ اس موقع پر گیا تو مدرسہ نہیں ہوتی ہے کر جاگر کرے پھر وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں تو وہ آئے کہ انہوں نے پھر دیکھا جی کتنی تعداد ہوا چل رہی ہے چولہا دن چل رہا ان کا تم نے کچھ ہماری مدد کی آدمی کو کچھ وہ کیا تو جیسا جائے وہ ہمارے ایک بزرگ کا سنایا کرتے کوئی اردو کا ماورا ہے کہ بلاؤ بڑی بہو کو جو حلوے پر ڈالے تو کیسا کیسا ہے جی کہ کہتے ہیں کہ عورت جو تھی اس نے ہنگامے وغیرہ کیے اور اعلی کی اختیار کی عورتوں کو ساتھ سو تعلق ہو اپنا لڑا گھرو اس نے تلادگی اختیار کی جب الادگی اختیار کی تو میں بڑی خوشی کا بلادا رہنے لگ گئے ہیں تو خان نے صبح کہا کہ آج حلوا پکاؤ گی تو اس نے کہا کہ اچھا جی پکائیں گے خاں نے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہو تو پڑوس والی جو عورت ہے ان سے پوچھ لینا تم نے اگر بڑی جمن سے پوچھا کہ آلو پکانا کیسے پکائیں گے تم نے کہا کہ اتنا لو گی سوزی تو یہ تو مجھے ہیں کتنی چینی لوگ اتنا گھی نے بھی مجھے آئے ہیں تم نے کہا پھر اس میں جائے تو پہلے جو ہے تو اس کو گھی میں سوجی کو سرخ کرو گی یہاں تک کہ پر سرخی جب لگے میرے خاص کسی میں خوشبو چھوڑے تو اس سے آگے اس کو نہیں کرو گی اس وقت فورن پھر جائے تو اس میں پانی ڈالنا ہوگا چینی ڈالنی ہوگی یہ تو تو کہ یہ تو مجھے رہے ہیں تو مجھے آئے ہیں اندازہ ہوا میں بات چیت مورخ ہو گئے بے وقوف یعنی وہ تکبر ہو بے وقوف ہے بے وقوف ہے اور بیوقوف بھی وہ بے کی کے دائل علامت تکبر ہوتا ہے تکبر جو ہے کی انتہائی آخری سیج ہے درجہ چار لوگ سپر لیٹے کہتے ہیں کہا کہ جس وقت کے سب۔ ہو جائے تو خوش گوبر پیس کر اس کے اوپر بکھیر دینا تاکہ اس میں سنجھی سنجھی خوشبو پیدا ہو جائے نے کہا یہ گا چلے گی ہاں جی انہوں نے سارا پکا وکھا سب کام کر کے آخر میں خوش گوبر لا کر اس کو پیس پر پیس کر اوپر بکھیر دیا سنی سنی خوشبو کے لیے تو جرخاون نے آ کر دیکھا منہ میں دارا ہاں جی تو کہا وہ سوجی سارس گندم کی سوجی کا جو ہے تو وہ ذائقہ کہاں سال جی کا ذائقہ گوبر تو ماشاء اللہ اپنا کرانا سب سے پہلے دکھاتا ہے نہ کر زبان نے سب سے پہلے اسی کو پایا اب جو ڈنڈا لے کر اس کے جو ہڈیوں وغیرہ پر لگا وہ تو زیادہ بات ہے جو کفی سے مردوں میں بھی تو اس مرد کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے جس کو عورت کو مارنے کی نو بتا رہی ہو اس کو مشورہ کرنا چاہیے سمجھا رہا رہنے سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں نہ کامیاب ہو رہا کہ نماز نہ پڑھنے پر اور میلہ کو چلا رہنے پر عورت کو کبھی کبھی مارنے کی اجازت ہے مارنے پر شاہ سے کوئی ڈرائیں دمکانے کا شوق ڈھابے <tik> کے ساتھ کوئی دو چار پیڑیوں پر مار دی کھانا خراب پکایا ہے جی. چیز ضائع ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. برابر ہو سکے سن میں رہی آئیول ماتول نہیں کرٹا نہیں ہے کہ مار پیٹ آئی آڈیا توڑنا اس نے کیا جی یہ تو بات نہیں تو کیا مضمونتا جی ہاں فروش اور رنگ چڑھانے رنگ چڑتے ہیں رنگ چڑھنے کا جدا سبق ہے رنگ چڑھنے کا پھر بار اور ہے کے بار دوڑا ہے دوسروں کے اور بات بارشوں کے پڑھنے کے رنگ چڑھنے کا پھر جدا سبق ہے حضرت یہ رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں آدھی سال کے بعد میں دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا دوسرے سے سارے گندوہا کے گندی کے ڈیروں سے وہ برائے دردیوں کے وغیرہ کے شیشے سے کو جمع کر کے دھو دلا کر اس کے بنا رہے تھے اپنے لیے کپڑے لیکن بڑے بڑے صاحب بادشاہ وغیرہ بری بنے لگے تو کپڑے اچھے ہم اپنے حضرت صاحب سے ملاقات کی لوگوں کو لے جائیں تو کا مکان بھی ڈھنگ کا چاہیے کپڑے بھی ڈھنگ ہونے چاہیے اپنے کپڑے نئے سلا کر لائے تو پہنے خوشی کے لیے پہن لیے, لیے تھوڑا گھر کا پھر اپنی گود بھی رات کے بعد جو جاری ذکر شروع کرتے تھے شہری کے وقت ہر آدمی محسوس کرتا تھا کہ اس کے پر اللہ اللہ ہو رہا ہے ایک بیٹے کی شادی تھی ولیما بلایا کر ایک کون بیٹھ کر کھانا کھا کر آ گئے حادثہ آپ تو شیخ نہیں لائے تھے میں تو حاضر ہوا تھا جی ہمیں تو پتہ ہی چلا کیا آپ کو تو خوش ہوا جانا چاہیے عمرآباد امین کا بجری پوچھ جانے کا کس طرح سے احساس ہوتا ہے کس پتہ چلتا ہے کہ آیا یا نہ آیا یہ آئے اللہ جی تو ان کی وفات ہو گئی بیٹان کا جہاں بالغ ہوا ابو سعید گنگوی رحمتہ اللہ علیہ وہ جب سنے لوگوں سے تذکرہ کہ اضافہ گنگوئی ایسے تھے او ہو ہو سنتے سنتے لوگوں سے بڑا شوق ہوا کہ سب دنیا ان کا تذکرہ کرتی ہے تم نے والد صاحب کو جا کر کہا کہ ان کے پاس کیا دولت تھی کہ سب لوگ ان کا بات تذکرہ کرتے ہیں تو والد صاحب نے کہا کہ وفودار ان کی جو دولت تھی وہ تو بلخ کا نظام الدین لے گیا ہے نظام الدین بلخی رحمت اللہ ایک گولگ تھے اضرت گنگوئی کے خلیفہ تھے اس کے مذاصف آج کہتے ہیں نا یہ علاقہ جو ہے یہ بلخ کا علاقہ ہے ہم اس علاقے میں سرے ہیں پرانے زمانے کی تہذیبوں میں بلخ کی قیمت ایک بہت بڑی تہذیب گزری ہے ایسی نرم زمین ہے کہ حال پلانے والے سب لکڑی ڈال پلاتے ہیں لوہے کا پھل نہیں لگاتے آگے تو میں نے وہاں بیان کیا تو بیان میں دیکھا چاروں طرف زمدارت ہے تو یہ جو پانی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا بخار جھگڑے ایک دوسرے کے سر توڑتے ہیں یہاں پر تو کچھ ختم کر دیتے ہیں تو میں نے بخار کے جھگڑوں کو مضمون بنا کر بیان کیا اور میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا سب نہیں لے رہے تھے تو بیان کے بعد میں نے ایک سے کہا کہ یہ پانی وانی کے جھگڑے آپ لوگوں کے نہیں ہوتے تو نے کہا کہ پانی اتنا اتنا دستیار ہے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی وہ باری ماری کا جھگڑا مگر نہیں ہوتا کہ میں لگاؤں رو نے کہا میں یہ جگڑے ہی نہیں تھے مضمون کو آپ کیسے ملتے <متصف> ہم نے تو فرق کے مضمون کو بیان کرنا تھا جی؟ کہا, کوئی ایسا عجیب علاقہ ہے تو خیر جب گئے ان کے ساتھ تو وہاں ان کو پتہ چلا تو نظام الدین بلکہ بادشاہ بلک کا نظام الدین بلکہ رحمتہ اللہ علیہ کا مرید ہوتا تھا تو یہ اس کو بادشاہ کو ساتھ لے کر استقبال کے لیے آئے اور سرخ قالین بچھا کر ان پر چلا کر ان کو جا کر خوشی مسجد پر بٹھایا تین دن خدمتیں کرتے رہے پھر کہا کہ اب آپ تو خوش کریں گے میں اس طرح دیا تھا سامان وغیرہ دے کر بہنا لے گئے میں نے کہا کہ حضرت میں اس کے لیے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوا تھا میں تو ضرورت کے لیے آیا تھا جو آپ والد صاحب سے لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا کیوں لینا چاہتے ہیں جی انہوں نے کہا پھر گدی سے جائیں گدی سے گئے آپ نے سبل میں لے جا کر ان میں ان کو جگہ دی جانے کی اور ہاتھ گھوڑوں کی نیند وغیرہ صاف کیا کرو گے اور یہ ہمارے شکاری کتے ہیں ان کی دیکھ بھال کیا کرو گے اور دو خشک روٹیاں چوبیس گھنٹوں میں یہ تھے تھی آج تو جائیداد ہی ختم ہو گیا سبق جائیداد نہیں رہے سیل میں ایسا بذکرنو ایسا بذکرنو ایسا بذکرنو تو ہم جو ہے تو پوچھتے رہتے ہیں یہ ہی کھانا اچھا پکڑ تھا ذائقہ ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا یعنی کا بھی پوچھتے رہتے ہیں آنے والے لوگ خبر نہ ہو دو سو کی روٹیاں مل جاتے تھے تو کبھی کبھی وہ آ کر کہتے کیسا لڑکا آیا ہے ایسا دلید صاف میں نہیں آتی ہے ان کا گائے پانی گرم می میں جو حضور کا کام ہی ہے لوگوں کا کبھی کبھی آ کر ڈانڈ ڈپٹ کر کے جاتے تھے پھر ایک دن جمعدار ہو اسے کہا کہ آج اس کے پاس سے کوئی کپڑے اس کے ساتھ چھونا تو کپڑے چھو کر جو گزری عورت تو اس کو اوکھا کے اس کو سخت ڈانڈ ڈپٹ کی کہ گندا ہوتا نا میں تمہیں ٹھیک کرتا تین سال کے کر کے جمہ دار ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں یہ کوئی طریقہ ہے گندے کپڑے میرے ساتھ چھو لیے یہ ہوا وہ ہوا آج سادہ نے پوچھا کہا تو سہی ہے رد ملک اور اسی حال میں رکھا پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ جا کر اسے ٹکرانا گرا تو ٹکرائے تو اس وقت زبان سے نہیں بولے لیکن ایسے کر کے ماتھے پر بلڈ ڈال کر دیکھا چاروں صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے کہا کہ آج بولے تو نہیں ماتھے پر بلڈ ڈالے تھے تو پورا سوال مجھے پھر کہا آج اس کے پاس سے گزرنا تو اپنے آپ کو ٹھوکر لگا کر ساری گندگی کی ٹوکری اس کے اوپر گرانا سو دوسری پار سے ہم نے آپ کو ٹھوکر لگائی آج ساری گندگی کی ٹوکری اوپر ڈالی اور خود گری ہو ٹوکری ادھر گری پاروں نے کہا ہو معاف کرنا میری وجہ سے تجھے تکلیف ہو گئی اور نے کتنی تکلیف سے گندگی کو جمع کیا تھا اٹھے اپنا اپنے, اپنے کپڑوں کا خیال میں کسی اور چیز کا خیال اور گندگی کو اٹھا اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دیں اب باطن میں جو بیٹھا ہوا ایک چور ہوتا ہے وہ نکلا کہ میں ہوں اور میں ہوں اور میں فلاں ہوں میں فلاں نواز ہوں میں فلاں خان ہوں میں فلاں دارجلر ہوں فلاں انجلی ہوں افلا حیثیت والا ہوں یہ چیز ہے مولانا صاحب شہر سنا دیں ہاتھ جا گر بت شکستی خوش مباش ہاتھ جا گر بت شکستی خود مباس خود پرستی کم طرز افنام میں اے حافظ اگر تم نے بت توڑ دیئے تو ایس پر خوش نہ ہونا خود پرستی جو ہے یہ بتوں سے کم نہیں ہے بت تو باہر کی چیز ہے جو ٹوٹ کر گر گیا تیرے اندر ایک بت بیٹھا ہوا جس سے تجھے اللہ کو نہیں چھوڑا اور جو تیرے اندر اللہ کے تعلق کو داخل ہونے دیتا تو جمہ دار جا کر کھا کے آج نے کہا تو خاک میں مل آگ میں جل خاک میں مل آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام بنے خاک میں مل آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے تو ہات میں مل تو میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ نکل تعمیر نکل اب یہ سبق تھا جس کو ان کو گزارا گیا اچھا سبحان اللہ جب اللہ کا سالگ والا بندہ کتوں اور خمبیر کو دیکھتا ہے تو بعد موجود کا تکاض یہ ہے تو اس کا جپنی جان اپنے آپ کا انڈیا نظر آئے تو اس کو ملا کے ذریع کا ضلع اور ساری مخلوقات کیوں نظر آتی ہے کہ میرے اللہ کی تخلیق ہے میرے اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کا ذماحمت اور شبد کے بات ہے مزنت انسان کا بہت بڑی چیز ہے اب انہوں نے کہا ملازم الدین بلفی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ان کو خاص فیض ہو اس پہ نقصان کو لے کر جائیں تو اس میں مرید کا ایک اور امکان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت آنے پر جان دے گا کہ نہیں دے گا فی الحال و یہ شکاری کتے تیار کرنا صبح ہم یہ شکار کے لیے جائیں گے پھر آپ بھی جائیں گے تو گئے وہاں جب جگل میں بگ نے کہا دیکھے کسی حال میں کتے کی زنجیر ہاتھ سے نہیں چھوڑنی تو انہوں نے کتا دوڑا اب یہ سوکھی روٹی کھائے ہوئے ہے بدن کمزور ہوا ہوا اور کتا شکار کے پیچھے دوڑا تو اس کو کیا دوڑتے رہے پکڑا اس کو والے کتا طاقتور اب اس کو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو زنجیر کمر پر باندھی اور دوڑے ساتھ جب دوڑنا نہ ہو سکا تو گرے کوتے نے سیٹنا شروع کیا کانٹوں میں پتھروں میں گاڑیوں میں سہا ہے بدل ل رہا سال مثال میں اب نظام الدین بلفی رحمۃ اللہ نے کدیز رحمتہ اللہ کھڑے اور کہتے ہیں جب ہم تمہیں کامل کر رہے تھے تو اتنی تقریب میں ڈالا نہیں تھا جتنی تقریب ہے تم نے اولاد کو ڈالا آواز آباز ہے وہ جو دولت والد صاحب سے ہندوستان سے میں لے کر آیا تھا اس کا بات لے کر جائیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہوں ابو شہید رحمۃ اللہ علیہ بار پہ ہاں. ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحیم ولاثر جو کہ شہید وغیرہ سواری میں زخم ہیں پھر نور احمد اللہ علیہ عظیم مکی اللہ علیہ ان کی برکت سامنے بیٹھے ہیں بات تو یہ جان دینے کی بات ہوتی ہے نکل جائے دم کرے قدموں کے نیچے یہی دل کی اثرت یہی آر بھی ہے سی سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی اکناس جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انسار جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انسار عشق دار نبوی مصر کا بازار میں ایک راستہ ہے محبت والا ایک راستہ ہے تعلق والا ایک راگ لگ جاتی ہے اندر ایک بے کر دے وہ جس تو مشکل سمجھ رہا ہے وہ تیرے دل کی چھاپ بن جائے گی جس گناہ کو رکنا تو جائز مشکل نظر آ رہا ہے اور نفرت کی ایک آلہ چیز تیرے سامنے ہو جائے گی یہ ایک راز ہے ایک ہیرا ہے جسے کہ کل سے اور الفاظ عزیز اور الفاظ قرآن کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ادا کر کے سکھایا ہے لیکن قلب کے اندر جو یہ نور اور یہ دولت تھی یہ صحابۂ اقرام کے قلب پر آیا فضلی تعالیٰ اجلاس میں بیت ہونے والے اس کا کار کرنے والے ساتھی جب محسوس نہ شروع ہو جائے تو اس کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں لہر کو آتا ہوا محسوس کرتے ہیں کل میں آنا اس کا بدن پھیلنا اس کا ساتھ, ساتھ ڈالنا ہی ایک شیک مشاہدہ راستہ ہے یہ آدمی کو ہوتا ہے ایسی بات نہیں لیکن نازک اور آپ لوگیں سفر سیکٹ ہے ڈان باریک اور نازک ہے اس میں باریک اور نزاکت ہے سیکھنے کے لیے کمر باندھنی ہوتی ہے اور یا آئے لنجامت کو لاکھ ان ساتھ ان سچوں کے ساتھ رہو تو جن لوگوں نے بیٹھ اٹھ کر مجاہداد کر کے اس کو حاصل کیا یہ ان کے پاس ہی حاصل ہوتی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علم کہ حصول علم کافی نہیں ہوتا علم صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا صحبت علم کا بدل ہو سکتی ہے صحبت علم کا بدل ہو جاتی ہے علم صحبت کا بدل نہیں ہوتا کیا آدمی حاصل کیا ہوا ہو اور کہ میں کامل ہو گیا ہوں مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور صحبت جو ہے کی صحبت اس سے ایک نور باطن میں آتا ہے کہ بغیر علم کے لیے آدمی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے عمان حضاری رحمتہ اللہ علیہ کے اس میں کون سا شہر لکھا تھا ساگر صاحب ہاں بی اندر خود علوم نے ان بینی اندر خود علوم بے کتاب لیا بے کتابوں بہ مئی دوسرا کیا اپنے اندر جو ہے ہم بیا کے علوم پاؤ گے بغیر کتاب کے اور بغیر ساتھی کے اور بغیر استاد کے اللہ تعالی اگر فضل فرما جائے تو سو سے ایسی ایسی تکمیل ہوتی ہے ایسا ایسا فائدہ ہوتا ہے کتنے کے اندر نور آتا ہے اور آدمی کے اندر فرق پیدا ہوتی ہے ایک آج بھی تقریر کر رہا تھا تو اس نے تقریر میں کوئی خاص غلطی کر لی میں خاص آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھے کتنا عرصہ یہ تقریبوں میں گزر گیا پینتیس چالیس سال گزر گئے تقریبوں میں فرق کیسے کہتے ہیں <laughs> <laughs> <رو> <laughs> ساری میں اپنی گہری بت ہی نہیں اس میں پرکھ غلط اس میں استعمال ہو گیا مربت کہتے ہیں کہ ہماری پیش بڑی وہ ہے ایڈوانس ہے بڑی رکھی آفتا ہے جان صاحب لفظ کا بتایا کرتے ہیں پیشوں کا مطلب کہ اس کو پرکھ آدمی غلط صحیح غلط کو آدمی جان لیں جی ہاں پہچان سے اردو کا ہے نا پرس اور پہچان تو اردو ہے پتھر رگڑتا ہے آدمی سنار پتھر رگڑتا ہے نا تو اسے بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں ستر فیصد سونا ہے اور تیس فیصد ٹانکا ہے دس زروں کو گنتا ہے نا دس گھروں میں سات جو وہ پاسے کے چمک رہے ہیں اس میں سرخی ماہر سردی ہے اور جو سات تین ہے تو اس میں جو وہ ہے سرخ پیلا پانی ہے سردی کا سرخی کا سب رہتا ہے کہتا ہے کہ اس میں اسنی اسنی اسنی کی قیمت یہ فرق ہوتی ہے تو فرق جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد دل میں نور آنے کے بعد پانی کرتا رہے ڈرتا رہے لگا رہے چلتا رہے اللہ تعالیٰ سے مانتے رہے گرتے گرتے گرتے پڑتے کسی وقت اللہ تعالیٰ شاستوار بنا ہی جائے گا نہخ شہر آپ کو سنا ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ شہر سنایا کرتے تھے آئی جائے گا ساتھی اس تک بھی دورے جام آئی جائے گا ساتھی اس تک بھی دورے جام منتظر بیٹھا ہوا جو ابھی تری میں ہے جس طرح سے میں کھانے کا معروم بھی محروم نہیں ہے کھانے کا معروم بھی محروم نہیں ہے نا اس یشکا ہے روشکا ہے جی جیارا یشکا جلی سوہن ڈاکٹرس میں پوچھا کرتا ہوں اس مطالعے کا ذوق ہے اور باتوں کو یاد رکھنے کا اس کے بغیر نہیں ہوتا جی. <تصفح> ان کے ساتھ بیٹھنے والا معروم نہیں رہتا ہے پرچے جا کر کہ ایک آدمی تو اپنے کام کے لیے آیا تھا اور ایسا تھوڑا دھیان لگا کر کھڑا ہو گیا ہوگی جی. کہ کیا کہہ رہے ہیں کی مطلب اور بات کرتی ڈیری کافی جاتی آدمی زندگی بار کیسے اثر ڈال دیتی دن کی بات نہیں ہے جی ارسرا جفی نشبت آتی کا در کشجا میں دسار سفر باس کا پستی صاف نہیں ہوتا جب تک کہ جام پی نلے اور بہت لمبا سفر ہوتا ہے تب کچا جو ہے وہ جا کر پکا بنتا ہے تو موجود ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہم اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں نہ ہی کسی نے دم پکڑی ہوتی ہے کسی نے کانگ پکڑا ہوتا ہے کسی نے ٹانگ پکڑی ہوتی ہے کوئی اندر پیڑ پر ہاتھ پھیلا ہوتا ہے تو دم والا کہتا ہے یہ سانپ ہے کانڈ والا کہتا ہے یہ چھاج ہے کانگ والا کہتا ہے یہ ستون ہے اور پیڑ والا کہتا ہے دیوار ہے اور دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے ایسے ہی کے اور الگ وہ کا نصیب ہے اور زاعیے سے دیکھنے کے بعد بڑی رہنائیاں خوشنمایاں اور باہر باہ ہی باہر ہیں اندھیرا آدمی ظاہر کہی رہتا ہے یہ ابوالکلام مولانا ابوالکلام آزاد زبردست سیاسی مہارت کے اور علمی پختگی کے اور عجیب و غریب آدمی ہیں سات دفعہ تو کانگریس کے صدر رہے ہیں اور ان کی کتاب ہماری آزادی کو پڑھے انڈیا اوین سویڈن اس کو جب پڑھیں تو آدمی کو اندازہ ہوگا کہ ابل کلام کی شخصیت کے آگے گاندھی جیسا چلتا پھرتا بچہ ہے عام آدمی اس کتاب کو پڑھا ہے تو آدمی کا ہوتا ہے کہ ابوال کلام آزاد پیچھے سے اگر وہ اس, کی اس کو نہ کر رہا ہوتا اس کی رہنمائی نہ کر رہا ہوتا تو ان سیلوں کو اصول اس لیے ہم کرنا ہوتا اور اور نے غبار خاطر کتاب لکھی ہے نا اور یہ جو ادیب لوگ ہیں اور مصنفین لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ غبار خاطر کو اگر تعمیری شکل میں لایا جائے تو تاج محلوں کے سامنے حیثیت کھو بیٹھے گا ایسا بھی مقام والی کتاب ہے مبارکوں میں حسرت کے ساتھ ایک بات لکھی ہے اس کے دباچی میں کہ واقعی اصل کامیابی تو اہل احمد اور بشیرت صوفیہ کے پاس رہ کر تربیت حاصل کرنا ہے یہ فوجے سے لکھا کہ یہ بار میں سنی ہو سکتی ایک بوتعالی خاندان کے فرق تھے تو اس بات کو ہم جانتے تھے اور یہ جو کوئی بہت مائر عجیب ہو تو وبارے خاتر کے اس بات کو تح کر چن لے اپنی مستقبل زندگی کی کے لیے تو اس کا کام بن جائے اس کو انہیں حضرت کے ساتھ لکھا ہے یہ بات, بات بڑوں سے سنی تھی کہ کوئی ہمت والے یا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو تو پھر آدمی کام بنتا ہے سبحان اللہ علیہ میں دو منٹ باقی ہیں جی پانچ منٹ باقی بات آپ پوچھتے ہیں تو کرتے ہیں اذان ہو جائے گی ڈاکٹر شاہ صاحب کون سی تین باتیں ہیں وہ تین باتیں مزدور مردود کے لیے ہیں یا سامنے لداخت کے ہیں اچھا اور یہ مزدور مقبول کے لیے کیا ہے آسان سی بات ہے کہ آدمی نیکی اگر کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے برائی سے سفا ہو رہا ہے نیکی نہیں ہو رہی ہے اس کو ماسوزوں کی نظامت کی مشکل نہیں ہو سکتی برائی ہوتی ہے اس کو رام مسجد میں کیوں کر رہا ہوں اور نیکی والے لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں تو ان شاء اللہ یہ مردود نہیں ہے اس کو نیکی والے لوگ ہی برے لگنے لگ جائے بعد وہ کہتے ہیں ماہ گرا خلش داغ گروے خلق دا سا ملیام دا سر تین مردودوں کی علامتیں ہوتی ہیں جو آدمی دین بار دین والے لوگوں پر دین کے امال پر اقرار کر رہا ہو یہ آج ہی مردود ہوتا ہے اس کے ساتھ سر آگے بات بڑا نہیں کرتے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی مزدور ہے مردود ہے مردود میں مستقبل میں کیا ہوگا اللہ قبول کر لے تو اللہ پر وہ نہیں لیکن حال حالت ہے مرد ہے ایسا آدمی مردود ہوتا ہے جس کو لے کے گنے والے بچے نہ لگتے ہوں اور اس سے شریعت کے امال پر اعتراض ہو رہا تو یہ آدمی مردود ہوتا ہے گاڑی وغیرہ میں اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کی کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ستر جائیں کیونکہ یہ مردود کا ساتھ ہو گیا اور اب یہ حالات خطرے کے ہو گئے شریعت شریکراضام یہ مرد ہوتا ہے نام اس کا <تصفيق> رفول کا نام ہوگا مسلمان کے گھر پر ہوگا مسلمان لڑکی کی شادی بھی ساتھ ہوئی ہوگی لیکن آدمی مردود ہوتا ہے عالتی ایمان میں نہیں ہوتا ہے اس کو دعویٰ کر دیں تو اس کے سوال کا ہمارے پاس جواب ہو اس کا طور تو کرنا چاہیے یا نہیں ایسے آدمیوں کا من تو جواب ہو تو کرنا چاہیے ایسے آدمیوں کے جواب دینے کے طریقے بھی جدا ہوتے ہیں وہ شاہد رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنا ہم نے کہ ایک آدمیا سے کہا کہ آپ ماریں ضبع کر کے آپ ماریں تو تو اڈال ہو گیا اور اللہ میاں مارے ان جو خود مر گیا وہ مردار ہو گیا تو اس بات کی موجود صاحب سمجھ نہیں آئی تو شاہ صاحب شروع کی زندگی میں بہت مناظروں والے وہ بڑے مناظرے کرتے تھے اور بہت قابل تھے تصویر تھے قابل عالم تھے تو ہم نے کہا کہ جو, جو ملکہ لگایا ہے اس کا پانی تو پیتا ہے اللہ نیا کے نلکے کا پانی نہیں پیتا ہے یعنی کے پیشاب نکلتا ہے جو پانی ہے وہ نہیں پیتا ہے اور تو نے لڑکا لگا سے پانی پیتا ہے چپ ہوا کہ اس سے اس <laughs> والوں جانی جو میں تو یہ وہ, آ, اس کے لئے کوئی بھی ہے نا ایسے کو تیسر ملا جیسے براہمن کو نائی <laughs> تو براہمن کو نائی شاید اس کی خطرہ کرا لے کہ اس کو خطرہ ہوگا ہوتا ہوگا ختم ہونے سے تو ہندو سے ختم جاتا ہے, نہیں رہتا ہے وہ ایک علاقے کے ان پڑھ لوگ تھے تو وہ ہو گئے وہ سنتن کی تاریخیں چل رہی ہندو بنانے کی لوگ ہندو ہو گئے تقریر تقریر کی بڑا سمجھایا ان کو تو ان کو سمجھ نہیں آئی ان کی برادری کے لوگ گئے تم نے ان کو جمع کیا ان کو کہا ایک سب کو جمع کیا ختم تمہاری ہوئی ہوئی ہے کہا تمہارا باپ ہندوستان جاؤ دفاع ہو جاؤ کہ خطمہ تو مجبور ہوئی ہے تم نے کہا بس کیا کرے ختم ہو گئی ہے آپ تو مجبوری ہو ہی جی نہیں سکتے ہیں وہ <laughs> <laughs> واپس ہو گئے جی یہ مناظرات مسلمان ہوتا ہے نا منافق مسلمان نہیں ہوتا مسلمان سے گنا ہو سکتا ہے منافق تو ہوا ہے کہ جو شہری اصلاح مناسب ہوئے کہ دل میں کافر ہو لوگوں پر ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں ہم جو مناسب ہیں فشوں کا منافق جو ہے نا ڈیر منافق سے بنانے <سؤال> بنانے منافق سے تو یہ مناسب کوئی مناسب نہیں ہے امن جھوٹ بولتا ہوا کسی کو نقصان پہنچانے کے جذبہ رکھتا تو کو منافق کہتے ہیں شریف منافق مناسب جو دل میں باقاعدہ کافر ہو لیکن مفادات کی خاطر اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں <سؤال> صحیح है <سؤال> شریف منافق ہوتے ہیں کہ بعض یہ جو کمیونسٹ وغیرہ اتنے خبیر خطرناک ہوتے ہیں اپنے مفادات کرنے کے لیے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو <سؤال> آپ دھیان دیا میں خراب سے واقعہ سناؤں گا میں سے واقعی ایسے ہے کہ یہاں ایک ڈینٹل ڈاکٹر آیا پشاور میں اس کی تکروی ہو گئی تو مجھ سے ملا اس نے کہا جی بس یہ ہم ڈینٹسٹ ایسے بن گئے کہ میں نے تو کی ہوئی تھی اور مجھے ایک دفعہ خاط میں حضور خلاس کی زیارت ہو گئی اور مجھے دانتوں کا اکثٹ آپ نے عطا فرمایا خیر کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی جیسے مقبول اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی پیشہ حضور کی طرف سے دیا گیا ہے تو ان سے میں نے کہا جی کہ یہ فلانے دن جو ہے تو میرے ہاسٹل نمبر آٹھ کا وارڈن تھا کہ اس ہاسٹل میں ہمارا ایک بیان ہوگا اگر مولانا شاہ صاحب تشریف لائیں گے اس کے بعد کھانے کی دعوت کی ہے تو آپ اس میں تشریف لائیں گے خیر و آیب نے بیان وغیرہ کھانے پر جب بیٹھے میں بڑی کوشش کی اگر مولانا کی طرف متوجہ ہوں اگر مولانا صاحب نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی اور میں سو کھانا میں کھا کر چلا گیا تو میں توجہ فرماتے پوچھ گچھ کر لیتے آؤ بگل آدمی لگ جاتا خیر وہ چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو وہ مضمون لکھا کوئی لڑکوں کو جمع کیا گرو سن بنایا تو پتا چلا کہ خطرناک کمسٹ نارسٹ اور کمیونزم کو پھیلانے والا اور اس کی تربیت کرنے والا طلباء کی میں کچھ دنوں کے بارے باعث ہوا کچھ طلباء کو یعنی ہلٹ بازی کے لیے میرے مقابلے میں کھڑا کیا میں نے کہا کہ بچوں مرنا ایک دن ہوتا ہے تمہاری گھلٹ بازی سے میں متاثر ہوگا اس کو نہیں چھوڑنا پھر پتا چلا کہ اتنا خدیس آدمی تھا اور وہ اپنے مفادات کے لیے کیا واقعہ کیا گھڑ کا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے ایسے ہوتے ہیں منافقین مناسبینی وہ ساری منافقین بھی ہوتے ہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور بلکہ ہتکنڈے کرنا ایسے ہتکنڈے نکالتے ہیں یہ تو سادہ دو لوگ ہیں بات کو سنیں گے بس متاثر ہو جائیں گے تو یہ ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے اور دعا کی جو ہے یہ طرح کہ اذان کے ہر جملے کا وہی جواب دے جو کہ مزن کہہ رہا ہے صرف حیا اللہ صلاح پر جو ہے تو وہ کہے اور جب آج اذان اللہ کہنے کے بعد پھر آدمی یہ جواب پڑھے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں ہے اللہ مربا واس محمد اور محمود اللّی یہ روایت میں آئی ہوئی اتنی ہے اللہ دعوت اتام اور باضابطہ اساتذمہ عطم محمد وسیع فضیلہ حضیر آباد مقام محمود اور یہ جو لوگ اس کے ساتھ شامل کر ہیں وقت درج رسیع اور وہ آگے کیا کہتے ہیں ان میں روایت میں آئی ہوئی نہیں ہے لیکن دعا ہے دعا میں روایت کے الفاظ اگر لینے کے بعد آدمی کچھ کلمات اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دل کی سڑی کے لیے کہہ دیے تو وہ بےدعت نہیں بنتے ہیں نہیں مصرودی اللہ وسلا القاء محمد وسیع الفی اللہ وسمقام ہاتھ خان اس لیے نہیں ہے, ہے دسترخان کی دعا پر اللہ مف... الحمد للہ دعا کرنی پڑھ گیا بس ہو گیا اور کسی کی دعوت تو اللہ بار رکھتا ہوں وص اللہ خمن پڑ دیا تو کافی ہے اور کسی عالمی ندر سے خوش ہوتا کہ گھاخ آ کر دعا کی جائے گی جی آغاز دعا, دعا کر لی تو اس میں کوئی وہ سختی نہیں ہے گناہ ہو گیا جی یا بدت ہو گئی جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ دعا کے ختم کرنے کے بعد یہ دھروسری پڑھنا بھی آیا ہوا ہے کہ اور پڑھے آدمی پھر یہ دعا پڑے لائے لا لاہ پڑھ لیا لا الہ لاہ اللہ لا دھروسری پڑھ لے آدمی اور پھر دعا پڑھ لے آجیے یہ بھی درود کا مال ہے نا ماشاء اللہ کیسے کہا دھروسری پڑھ کر پھر دعا پڑے ازانی کی تو یہ بھی ایک طرف ہے الحمد لله رب العالمين ناعوذ بالمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا اول القوت المتين يا راحم المساكين يا, يا, يا, يا رحما نماں منصر من نس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منهم واخذ المنخذ الذين محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاخذنا منهم رب رحمنا يعني صغيرنا ربنا عوضنا من زواجنا عوضنا يا ربنا طرفا من الله المتقين ما با سبح الله سبحانه ما ينتو سلام من تجولنا سلام واشے یا اللہ بار پوری من کے سویرہ کے بڑے جانس میں غریب یا اللہ علیہوں کی فیاض فرمان کی کی بچوں کی جانوں کی بڑوں کی فیات یا اللہ عالوں کی فیاض فرما یا علیہ وسلم فرما عالم السلام یا شریف کا پن پارا فرما حراج فرما کی محبت فرما یا علام کی محبت کو نخا یا اللہ افغانستان سے قبر کا نفاق کا خاتمہ فرما یا لجو افغانی پیسہ لے کر یا اللہ قبل کے خاتمے کا ذریعہ بنے اور کا والے کرنے کا ذریعہ بنے یا اللہ یہ آگ بنا دے یا اللہ یہ پیسہ آگ بنا دے یا اللہ پیسے کی راز بنا یا اللہ فرانج مجاہدین کو پکڑ پڑ کر کے والے کر رہے ہیں یا الم پہ عائد نصیب فرما یا لنک کو رہے ہیں یا لنم کو جنم گیندر بننے سے یا لنم کو جنم گیند بننے سے محفوظ شرما یا لنم کو جنم گیند بننے سے محفوظ شرم یا اللہ کے حال پر رحم فرما یا لمن حال پر رحم فرما یا لمن حال پر رحم فرما یا مصیبت سے نکلنے کا لے مزال میں آنے والے سلسلہ والے محمد السلم سب کے یالک یہ تک دا صدقہ ضرور فرما دے پریشان حال <سؤال> پریشانی کی دور فرما دے ہمارا کرم ہماریو یا اللہ شفاء نصیب فرما دے یا رے مقدمات میں گری میں تسلی فرما یا اللہ میرے بعد اس بانی ترقی دین تمام مدد فرما یا الکو کامیاب فرما یا ال سب کی جو مراد ہے پورا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خير خلق محمد والیہ سب علیہ الرحمۃ اللہ بارک اللہ